السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کریم اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی من و یسرلی قولی قل ان صلاتی و نسکی وممات محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرتو انا اول المسلمین تو اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لئے بنانے کے لئے زندگی اور موت اس کی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اچھی آدات پیدا کریں کیونکہ انسان آدات ہی کا مجموعہ ہے ہماری شخصیت ہمارا کردار ہمارا اخلاق ہماری روز مرہ کی روٹین یہ سب مرمون منت ہیں کس کی ہماری آدات کی مثلاً کسی بھی شخص سے آپ ملتے ہیں وہ آپ کو سلام میں پہل کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے یہ اس کی عادت ہے کوئی اسمائل کر کے ملتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اس کی کتنی اچھی عادت ہے کچھ لوگ منہ موڑ کے بات کرتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے منہ ڈاپ کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی عادت ہے تو جو کچھ ہم ہیں دراصل وہ کیا ہے عادات کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے نا ہماری شخصیت عادات کا مجموعہ تو اس لیے ہمیں اپنی آدت کو درست کرنا ہے اچھی آدت اپنے اندر لانی ہے اور بری آدت سے چھٹکارا کرنا ہے کل جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی تھوڑا سا ان کا ریک کرتے ہیں کرنے کے جو کام آپ کو بتائے گئے تھے ان میں سے ایک آفیت کی دعا مانگنا اس کو اب آپ کیا کریں گے عادت بنا لیں گے اپنا معمول بنا لیں گے پھر ان کے بارے میں سوچنا جو فرض کے درجے میں ہمارے اندر ہونی چاہیے جن کی ادائیگی ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے مثلا نماز روزہ وغیرہ اگر ابھی تک ہمیں نماز کی عادت نہیں ہے اگر ابھی تک ہمیں زکوات دینے کی عادت نہیں ہے یا روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے تو سب سے پہلے ہمیں ان عادات کی فکر کرنی ہوگی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی خاص طور پر ہماری پرائرٹی میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے جن کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا جیسا کہ حدیث سنترزی کی لاتم یوم القیامتی حت یوس علا ان عمری ہی فی ماں افنا ان علم ہی فی ماں فعلا و ان مالی ہی من عین تصب و فی ما ان فق ان جسم ہی قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہ سکیں گے ہل نہ سکے گا وہاں سے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو جائے کہ زندگی کیسے گزاری اور پھر اس نے اپنے حاصل کردہ علم پر عمل کتنا کیا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اپنے جسم کو کن چیزوں میں پرانا کیا اور دوسری روایت میں خصوصاً جوانی کے بارے میں آتا ہے. کہ جوانی میں اس کی ہیبٹس کیا تھیں تو اس بارے میں ہمیں توجہ دینی ہے پھر اس کے بعد ایک اور ہوم ورک آپ کو دیا گیا تھا بلکہ کلاس ورک ہی تھا جس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا تھا صرف خود نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے پوچھ کر اپنی عادت کے بارے میں یا اپنے بارے میں جاننے کا کچھ کیا آپ نے تو فیڈ بیک آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق تھی یا خلاف تھی خلاف تھے کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنے بارے میں بہت سی خوش فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں تو اگر دوسروں کے ذہن میں ہمارا ایک خاص امیج بنا ہوا ہے اور وہ ایک منفی امیج ہے یا وہ ہمارے بارے میں ایک منفی گواہی رکھتے ہیں اپنے دل میں تو اس گواہی کا کیا کرنا چاہیے زندگی میں اسے تبدیل کر سکتے ہیں نا یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ ان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں مثلاً جو بچے ہوتے ہیں یوتھ میں لیکن آگے جا کر ان کی آتے ہیں, اچھی ہو جاتی ہیں. تو پھر ان لوگوں کی گواہی کیا ہوتی ہے کہ پہلے وہ ایسا تھا لیکن یہ اپنے اندر بہت بڑا چینج لایا اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی اس نے واقعی قرآن پڑا اس نے واقعی اپنے آپ کو تبدیل کیا تو وہ جو منفی گواہی تھی وہ کس میں بدل گئی مثبت میں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ایفرٹ لگانی کوشش کرنا ہے جب آپ کو فیڈ بیک مل گئی پتہ چل گیا تو اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دینی نہیں نہیں یہ تو ان کی بات غلط ہے ان کا خیال غلط ہے یہ تو میرے بارے میں سوچتے ہی منفی ہیں نہیں اگر کوئی دو لوگ بھی ایک بات کرتے ہیں, تو وہ گواہی پر لکھی جاتی تو ہمیں پھر اچھی آتے ڈالنے کی کوشش کرنی ہے اور بری عادت کو اپنے سے دور کرنا ہے جس سے خود ہم بھی تنگ ہے یا ہمارے گھر والے تنگ ہے یا ہمارے استاد یا ہمارے آس پاس کے لوگ انشاءاللہ میں آج مزید طریقوں پر بات کروں گی کہ کس طرح عادت کو بنایا جا سکتا ہے یا توڑا جا سکتا ہے تو اس کے مطابق پھر ہم نے اس پہ ورک بھی کرنا ہے پھر اپنی عادت کی درستگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل بنانا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولات اور معاملات اس میں بھی کچھ ہنٹس اور کچھ چیزیں اگر چاہیے ہر چیز اس میں موجود نہیں ہے اس کے لیے ایک اور کتاب انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے آئے گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا تعارف حبیب کے نام سے لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سامنے رکھ کے آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا میری زندگی آپ کے طریقے پر ہے یا نہیں میرے معمولات آپ کے معامولات کے مطابق ہیں یا نہیں تو یہ ایک اچھی جائزے کی چیز ہوگی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہے جس میں کچھ کوشچنس موجود ہیں سوال کیے گئے ہیں جو ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں صبح سے لے کر شام تک کے معامولات کے بارے میں آگے چلتے ہیں ہم کل میں نے دو چیزوں پر بات کی تھی ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اپنی آدات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یعنی بری آدات کو اچھی آدت میں یا بری آدات کو ختم کرنے کے بارے میں تو سب سے پہلے تو اویرنیس چاہیے سیلف اویئرنیس کہ ہماری آدات ہیں کیا یہ پارٹ نے کل کر لیا تھا اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا سلف انالیس اپنا محاسبہ دوستوں اور گھر والوں سے اپنے بارے میں معلوم کرنا پھر اچھے رول ماڈل اور مثبت یا کامیاب زندگی گزارنے والوں کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لینا دن کے ان کو بھی چوبیس گھنٹے ملیں اور ہمیں بھی وہ کیسے زیادہ کام کر لیتے اور ہم کن بری عادت کی وجہ سے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اور ہم اچھے کام نہیں کر پا رہے پھر اسی طرح مختلف کتابوں کے مطالعے کے ذریعے مختلف پروگرامز یا کلاسز اٹینڈ کر کے قرآن و سنت کے مطالعے کے ذریعے اور پھر ان ساری چیزوں کو تحریری طور پر کرنا ہے ریٹن ایک ڈائری بنانی ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو کہوں اپنی ڈائری میں ساتھ اٹھا لائی تھی کیونکہ جس چیز پر انسان خود عمل کرتا ہو دوسروں کو بتانا اور ان سے کروانا بھی آسان ہوتا ہے مثلا میں صبح سے جب شروع ہوتی ہوں جو بھی چھوٹی موٹی کام کرتی ہوں میں لکھتی جاتی ہوں جو میرے معمولات ہوتی ہے کہ یہ یہ کرنا ہے یعنی جو آتے میں ڈال رہی ہوتی ہوں اور جب وہ آتے میری فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر میں نئی چیزیں اسی طرح لکھ لیتی ہوں جب وہ بن جاتی ہیں تو ان کو میں مائنس کر دیتی ہوں پھر نئی چیزیں ویسے کوئی نئی دعا پڑی ہے کوئی نئی سنت سیکھی ہے کوئی نئی علم کی بات سیکھی ہے اور اپنا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ میں اس پریکٹس کر رہی ہوں یا نہیں تو ان کو ساتھ ساتھ میں تحریر کر لیتی ہوں صرف اپنی یاد دہانی کے لیے تو آپ کو بھی اپنی ڈائری بنانی ہوگی یا کوئی کارڈ بنانا ہوگا یا کوئی پیپر کہیں نہ کہیں یہ سب پریکٹس آپ تحریری طور پر کریں گے اگر آپ نے لکھا نہیں اور صرف سوچتے رہ گئے یا کوئی کاغذ ادھر لکھ کے پھینک دیا کوئی ادھر لکھ کے پھینک دیا اور اس کو ساتھ نہیں رکھا تو آپ کے معمولات میں وہ چیز آئے گی نہیں وہ چیز عادت بنے گی نہیں اور اگر چند دن کے لیے بن بھی گئی تو وہ زندگی بھر کا حصہ نہیں بنے گی کچھ دن کے بعد آپ اس سے ہٹ جائیں گے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں مثلاً سفر مثلاً مرض مثلاََ کچھ عبادات میں تسلسل کا نہ ہونا ہمارے جو خواتین کے مخصوص حالات ہوتے ہیں بچوں کی پیدائش ہے پیریڈ ہیں اور ایسی چیزیں یہ ساری چیزیں ہماری روٹین کو ہماری عادات کو بری طرح ہلا کے رکھ دیتی ہیں پھر ہمیں نئے سرے سے ورک کرنا پڑتا ہے مثلاً آپ نے نماز کی عادت ڈالی کے اوبل وقت میں پڑھوں گی اتنے میں آپ کی نمازوں کا وقفہ آ گیا اب جب دوبارہ آپ اس پہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے سٹرگل کرنی پڑتی ہے نا مشکل ہوتی ہے یا نہیں جب مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ یاد ہو کہ پہلے آپ نے کس طرح اپنی عادت ڈالی تھی تو دوبارہ اس روٹین پہ آنے میں دیر بالکل نہیں لگتی لیکن اگر آپ نے وہ لکھا ہوا نہیں ہے کہیں اور وہ طریقہ کار کہیں طے شدہ نہیں ہے تو آپ کو دوبارہ سارا ہوم ورک کرنا پڑے گا اچھا یہ یہ طریقہ میں نے اختیار کیا تھا بائی دا ٹائم آپ پھر اس روٹین پہ آئیں گے بریک آ جائے گی تو یہ ہم سب کے ساتھ ایک بہت بڑی ویکنس ہے کہ ہماری روٹین میں جو بریک آتی ہے ہر مہینے اس کی وجہ سے ہم بہت سی عبادات یا عبادت کے اندر جو ہماری ایک پروگرس ہو رہی ہوتی ہے جسے خوشب خدوئی کی عادت ڈالی جا رہی ہے یا نماز میں ایکسٹرا دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالی جا رہی یہ ٹھہر ٹھہر کے نماز کی عادت ہم نے ڈالی یا اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالی ہے وہ پھر سے ڈھیلی پڑ جاتی پھر ہمیں سیڑھی چڑھنی پڑتی تو اس طریقہ کار کو پورے کا پورا لکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا تھا میرے لیے سب سے بڑی مشکل سفر ہوتا ہے سفر میں ہر چیز اتل پتھل ہو جاتی جب واپس آتی ہوں روٹین میں آنے میں اچھی بھلی اسٹرگل کرنی پڑتی پھر پھر اپنی ڈائریاں پڑھتی ہوں اچھا یہ کر لیا یہ کر لیا یہ کر لیا یہ چھٹ تو نہیں کیا کیوںکہ وہ سب کچھ ہل جاتا ہے سفر میں تو ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ایک بوناس ہے کہ اگر نہیں بھی ہم کر پاتے کیونکہ ہر جگہ پر سارے محرکات بھی نہیں ہوتے الرٹس بھی سارے نہیں ہوتے پھر جس کام گئے ہوتے ہیں وہ پرائرٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ وہاں تو نمبر مل جاتے ہیں جو چیز روٹین میں ہوتی ہے عادت میں ہوتی ہے لیکن واپس آ کے پھر آپ کو دوبارہ اپنی عادت پر آنا ہے آپ گھر آ کے بھی تو سفر پہ نہیں ہو سکتے دوسری بڑی مشکل بیماری صحت کی خرابی یا کوئی اور ایسی چیز وہ رکاوٹ ڈال دیتی تو ہمیں اپنے آپ کو صرف ڈھیل نہیں دینے بہانے نہیں بنانے صرف وجوہات نہیں تلاش کرتے رہنا صرف عذر نہیں پیش کرنے ایسا ہو گیا ویسا کہ نہیں جو کرنا ہے وہ کر کے چھوڑنا ہے کل بھی میں نے اس پر سٹریس کیا تھا کہ جن چیزوں کو آپ کو کرنا ہے ان کا تہیہ کر لیں ان کے لیے پکا ارادہ کر لیں اور پھر ان پہ جم جائیں قل آمن تو بلّہ ہی تم مستقم تو دوسری چیز کیا تھی مضبوط مقاصد بلیٹ پروف مقاصد کہ جن کو کوئی چیز نہ توڑے کوئی چیز نہ ہلائے کہ نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے آپ کی ذہنی تیاری ٹھیک ہے ذہنی تیاری آپ نے کرنی ہے. ذہنی تیاری کیا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے مثلا آپ نے اپنا جائزہ لے لیا آپ نے پہچان لیا کہ آپ کے اندر یہ آتے نہیں ہیں یہ, یہ ہیں جو ہیں اس پہ تو شکر کریں لیکن جو نہیں ہیں ان کو آپ کو اختیار کرنا ہے یا بری عادت کو توڑنا ہے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ جو عادت مجھے پڑی ہے یہ پڑی کہاں سے کیسے پڑ گئی کیا یہ پیدائشی خاندانی کہاں سے آ گئی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ تقریباً گیارہ ہزار ہم ریسیو کرتے ہیں مختلف طرف سے سگنلز کیا ہوتے ہیں مختلف سگنلز جو ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اسٹیمولس جو فیکٹرز ہمارے انوائرمنٹ مسلم آ گئی ہم؟ مثلاً ہوا چل پڑی اسے سردی آ گئی کچھ دھماکے کی آواز سنی ہم؟ مثلاً آپ کام کرے تو بیچ میں کوئی آ راہ چلتے کسی نے آپ کو بے وجہ ایک فضول بات کر دی ہم؟ کلاس میں آپ بیٹھے استاد سے سنا ساتھ والوں سے سنا ساتھ والوں کی موومنٹ یہ کتنی چیزیں جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی اور ان سب کے ہم پر ریئکشن بھی آ رہے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کانشیسلی کرتے اور کچھ مکھھی آ گی تو آپ کیا کرتے سوچ کے کرتے ہیں ادھر سے ہاتھ ادھر کرنا ہے نہیں مجھے ادھر کرنا ہے عادت ہے بس مکی آئی بات. تو اسی طرح اپنی جب عادت کا آپ نے جائزہ لینا ہے تو ساتھ ہی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیسے اچھا کچھ لوگوں کو بات بے بات مذاق اڑانے کی عادت ہوتی دوسروں جگت بازی کی عادت ہوتی بات سے بات نکالتے چلے جاتے ہر بات پہ تبصرے کی عادت ہوتی ایک تو انالیس دماغ میں چل ہی رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ جو فیل کرتے ہیں بولے چلے جاتے ہیں ہوتا نا ایسے؟ اچھے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دل میلے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہماری ٹوٹل اسمپشنز ہوتی ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے مسئلہ پہلی دفعہ کسی شخص کو دیکھا اور ہم نے اس کے بارے میں ریزیوم کر لیا کہ یہ تو بالکل نیا ہے مثلاً اب الحمدللہ جیسے الہدا کو بنے وہ 18 سال ہوگئے اگر کوئی فرسٹ بیچ کی بچی یہاں پر آئے گی مثلاً دس سال کے بعد آئے گی تو ریسپشن پہ کھڑا ہوا شخص اسے کیسے ٹریٹ کرے گا کوئی وزٹر ہے کوئی نیا شخص ہے حالانکہ وہ نیا نہیں ہے وہ آپ سے بھی بڑا ہے لیکن آپ نہیں اس کو جانتے لیکن ہماری لالمی اور جہالت نے ہمیں کیا مجبور کیا کس طرح ٹریٹ کریں کہ جیسے وہ کوئی بچہ ہے یا وہ ہم سے چھوٹا ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بعض بازوقت ہم کسی بھی کام کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ رہے ہوتے اور ہم اس پہ سوال پہ سوال کرنے شروع کر دیتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے یہ کرنا ہی نہیں چاہیے یہ ہونا چاہیے نہیں بے وجہ تبصرہ کیے جا رہے ہیں پہلے رک کے سوچے تو صحیح ایسی بہت ساری چیزیں اچھا یہ کہاں سے آ سب کچھ ہمارے اندر کبھی سوچا ہم نے مثلا اگر وہ میں ہی ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے حالات تھے جن کی پیداوار ہے یہ کیونکہ ہمارے اخلاق ہمارے ریئکشن ہمارے طور طریقے یہ سارے کیا ہوتے ہیں دراصل یا حالات کی پیداوار ہوتے ہیں یا جو تعلیم ہم نے حاصل کی ہوتی یا مختلف طرف سے جو سگنلز ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں منفی مثبت جو بھی ہوتا ہے اس کے ریاکشن کے طور پہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اب جو کچھ بھی اگر آپ کو پتہ چل گیا تو پھر اس کے بارے میں آپ کو کیا کرنا ہے باقاعدہ طور پر پلان کرنا ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے اپنا ذہن بنانا ہے اور ذہن بنانے میں کیا چیز آئے گی کی؟ کیسے بنائیں گے آپ اپنا ذہن کہ مجھے اس عادت کو چھوڑنے کے فائدے کیا ہوں گے اگر کوئی بری عادت ہے اور کسی اچھی عادت کو اختیار کرنے کے فائدے کیا ہوں گے نفع نقصان سوچ لیجئے اپنا کیونکہ اگر آپ وہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا مثال کے طور پر کسی ایک عادت کا نام لیجئے جو آپ اپنے اندر لانا چاہتے ہیں تحمل اور کم بول تھا اور مستقل مزاجی کوئی بھی چیز مثلا مستقل مزاجی کوئی لے لیجئے اب آپ بیٹھ کے ہوم ورک کریں گے کہ مستقل مزاجی کے فائدے کتنے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کے اندر یہ عادت آ جائے کہ صبح اٹھتے ہی یہ سب سے پہلے اپنا کمبل ہولڈ خود کر دیں تو اس کے کتنے فائدے ہیں اچھا اب یہ اس وقت تک نہیں کر سکیں گی جب تک ان کو اس کے کرنے کے فائدوں پر یقین نہ ہو اور نہ کرنے کے نقصان پر یقین نہ ہو اب چھوٹی سی ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ یہ پریکٹس کریں گی کیسے کسی بھی چیز کو باپ یہاں رکھ لیں گی. آپ لوگ کیا, سوچتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ صبح سویرے یہ کام کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہے ہم؟ کیا فائدہ کمبل فولڈ کرنے کا میں نے ایک چھوٹی سی چیز لی ہے اور یہ چھوٹی سی عادت ہے جس کو اختیار کرنا فائدہ مند ہے کیا فائدہ ہے مثلاً ہم؟ ارگنائز کر لوں گی اپنے آپ کو شابش آپ کو دوبارہ سونے کی خواہش نہیں رہے گی بستر والا نہیں کیونکہ کھلا ہوتا تو کہتا گس جاؤ دوبارہ <laughs> بند ہو گیا تو بس ٹھیک <laughs> ہے اب ایک اور فائدہ نظر آ گیا اور کیا فائدہ ہوگا <laughs> جب آپ کا انوائرمنٹ کلین ہوتا ہے جیسے پہلے بہن ہم نے بات یہ کہ صرف آپ کی صحت سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک ماحول صحت مند نہیں ہوگا جب انوائرمنٹ کلین ہوگا تو آپ کی تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ ایک بہت بہترین طریقے پر کام کرے گا اور دوسرے کا ٹائم بچ جائے گا اور دوسرے کی ہمارے بارے میں جو ایک منفی سوچ ہے کہ یہ اتنی نکمبی لڑکی ہے ماں تو پھر بھی چپ کر جاتے ہیں لیکن سسرال والے نہیں چپ کرتے وہ کہیں گے یہ کس قسم کی لڑکی ہے کس بلا سے واسطہ پڑ گیا ہے جس کو کمبل نہیں فولڈ کرنا آتا اور اگر ٹھیک سے فولڈ نہ کرنا تو اس سے بڑی مصیبت کیونکہ کیا نہیں کبھی تو جن لوگوں نے کبھی کپڑے طے نہیں کیے ہوتے نا یہ کمبل فولڈ نہیں کیا تو بلیو میں انہیں کرنا بھی نہیں آتا اس قدر دل گھبراتا ان کو دیکھ کے بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے سمپل سا کام ہے کہ ایک کنارے کو دوسرے کے ساتھ آپ ملائیں گے تو کوئی قصبل بیچ میں رہے گا نہیں لیکن اگر آپ یوں کر کے یوں پھینک رہے ہیں تو وہ کیا نتیجہ نکلے گا اس کا دوسروں کا بھی صبح صبح خون ابلنے لگتا ہے ایسی غیر سلیقہ مندی سے تو ایک لڑکی کے لیے یہ بہت اہم بنیادی چیز ہے اور اگر آنکھیں بند بھی ہیں نا تو اس کو کمبل لپیٹنا آنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اور کیا فائدہ ہے مثلاً آپ کو سٹریچز کا موقع ملے گا آپ اسے کھول رہے ہیں آپ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں آپ اس کو کر رہے ہیں آٹومیٹکلی آپ ایکسرسائز کے موڈ میں آ ہیں اور جاگ جاتے ہیں اور گمی ہوئی چیزیں برامد ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور پیچھے سے ہمارے آسار بھی تو ہوتے ہیں نا ہمیں دیکھ کے دوسرے بھی کرنے شروع ہو جائیں گے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرے بھی نہیں کریں گے اگر ماں نہیں کرے گی تو کیا بچوں کو عادت پڑے گی ان کو بھی نہیں پڑے گی ہاں جی بالکل کھولنے میں آسانی ہوگی اگر آپ نے صحیح طور پر طے کر کے رکھا جی جی بالکل جب آپ دوبارہ بیڈ روم میں جائیں گے تو آپ کو ایک اچھی فیلنگ آئے گی اور آپ کی تھکاوٹ اترے گی اور اگر آپ گندے کمرے میں دوبارہ تھکے ہوئے گھر واپس جائیں تو پھر آپ اس وقت اور اریٹیٹ ہوں گے اب آپ کو طریقہ سمجھ آ کے ہاں آپ اگزیکٹلی exactly. ایک چیز پھیلی ہوئی تو پھر باقی بھی پھیلی چلی جائیں گی رائٹ right? اچھا یہ طریقہ آپ نے کرنا ہے مسئلہ نہ آپ نے ایک چھوٹی سی بھی عادت ڈالنی ہے نا تو اس کے سارے پہلو سوچ لیں اس کے فائدے کتنے اگر آپ کو یقین آ گیا فائدوں کا تو نہ امی کو کہنا پڑے گا نہ کسی اور کو اور بس پھر آپ کی ہیبٹ بن جائے گی اور انکانشیسلی آپ اس کے بے شمار فائدے سمیٹ لیں گے ٹھیک ہر عادت کے ساتھ آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے مینٹل ایکسرسائز کروں کہ نہ کروں کیا فائدے یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کا فائدہ نہیں پتا ہوتا تو وہ کرنا بھی نہیں چاہتا موٹیویشن ہی نہیں ہوتی تو یہ ایک محرک بن جاتا ہے اچھا نہ کرنے کے نقصان بھی ہم نے پھر ساتھ ساتھ دیکھ لیے اگر کوئی اور نقصان آپ کے ذہن میں تو بتا دیجئے جی خود اپنا کام کرنے کی عادت ٹھیک ہے صحیح ہے اور پھر وہ غصہ دوسروں پہ نکالوں گی بچوں کو کوسوں گی یعنی بے شمار اور نقصان اور سب سے بڑا نقصان اگر آپ کا سپاؤس یا آپ کے سسرال والے یا آپ کے ساتھ رہنے والے اگر آپ ہاسٹل میں اگر وہ صفائی پسند ہیں تو ان سے آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ صبح سویرے ان کو آپ پر غصہ آئے گا اور اس غصے کو وہ اپنے دل میں رکھ لیں گے کبھی نکلے گا کبھی نہیں بھی نکلے گا لیکن وہ جو منفی سوچ ان کی بنے گی آپ کے بارے میں وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کو ٹریگر کرے گی اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کو اس کا بدلہ لیں گے کہیں اور سے ریلیشن شپ کی خرابی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بری آتے ہیں جن کو حقیقت میں ہمیں ختم کرنا چاہیے ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بہو کہتی کہ ان کی ساس صبح اٹھی انہوں نے اپنا بستر بنایا اور کمبل اپنا فول کیا تو میں یہ سوچی تھی کہ ایک چھوٹا سا ایکشن ہے لیکن انہوں نے خاص طور پہ اس بات کو مینشن بھی کیا تو انسان کی زندگی کا تو پتا نہیں وہ اگر ہمارا آخری دن ہے تو کیا آسار ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں جی بالکل ہم دوسروں پر بہت ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر بہت سی چیزوں میں یہ جو لیزیس کی عادت پڑ جاتی ہے نا یعنی ریزن کیا اس کی لیزی نس. جب آغاز لیزی نس سے کیا تو پھر سارا دن وہی چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں right? hmm. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی پروڈکٹیو کام کا ذمہ نہیں لیتے کیونکہ ہم کہتے ہیں بس ٹائم ہی نہیں ہوتا جی کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی ذمے داری نہیں لی تو باقی چیزوں کی کیا ذمہ داری لیں گے یعنی یہ عمل ایک غیر ذمہ دارانہ فیل بھی ہے hmm. صورت میں خاموشی کے ساتھ کر لیں کیونکہ جب کوئی سو رہا ہوگا پڑھ رہا ہوگا کچھ تم ہم جھاڑ پٹک زور زور سے یہ کام نہ کریں اس عادت کو بھی درست کریں کہ کام کو آسان طریقے سے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہو یہ ایک اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کرتے پھر سارا دن ہمارے مائنڈ میں نا وہ بیک اپ دا مائنڈ ہوتا ہے ہائی نہیں کیا ہے کام نہیں کیا ہے کام نہیں کیا وہ اور کاموں کو بھی متاثر کرتا ہے تو وہ اس چبھن کو بھی اس کانٹے کو نکال دیں باہر ٹھیک ہے ایک اور چیز یہ کہ بعض لوگ چلیے تو کمبل تھا نا بس چادر بھی ٹھیک کرنی ہوتی ہے ساتھ وہ بھی کام ہوتا ہے سرہانے کو بھی صحیح کرنا ہوتا ہے اس کی جو شیپ خراب ہوتی ہے ان کو بھی اچھا بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے وہ اس قدر جھاڑ جھاڑ کے چیزیں کرتے ہیں کہ جو پاس کمرے میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ڈسٹ اٹھا کے ساری ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے کیونکہ یہ بھی بری آدتوں میں شمار ہوگا تو سب سے پہلے یہ جاننا کہ بری عادتیں کون سی ہیں اور ان کو ختم کرنا ہے اور پھر یہ کہ اس کا پکا ارادہ کرنا پھر اس کے ختم کرنے کے فائدے اور اس کی جگہ نئی عادت اچھی عادت ڈالنی بھی اس کے پھر آپ کو فائدے پتا ہونے چاہیے اچھا ایک اور چیز یہ بعض اوقات میں نہیں کر سکتی یہ مجھے آتا نہیں ہے یہ کمبل کے سلسلے میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت سے آتے اس لیے نہیں ہم اختیار کر سکتے کہ ہم سوچتے ہم کر نہیں سکتے تو اس خوف سے بھی نکلنا ہے اور ایک دفعہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کرنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے نا اور کرنے کے بعد پھر اس پر آپ کو ایک خود ہی اندر سے ایک ریوارڈ ملے گا کہ میں نے اچھا کیا ہے اور میں کر سکتی ہوں ٹھیک پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی نئی عادت ڈالنی ہے تو اس کی پراپر پلاننگ کرنی ہے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ بتائیے کہ کوئی ایسی چیز کسی اور عادت کا ذکر کیجیے ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں پلاننگ کیسے کرنی ہے غصہ اور فوری ری یس ویری گڈ صحیح بات ہے صبح جب آغاز میں قرآن پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے یا یہ کہ صرف کورس میں امانتے پوری کرنے کی خاطر صبح پڑھ رہے ہیں کورس ختم ہوا تو وہ امانتیں بھی گئی اور عادت بھی گئی اور کیونکہ ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بزرگوں کو بچپن سے یا جوانی میں روزانہ صبح قرآن پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے ان کا دن چڑھتا ہی نہیں جب تک کہ وہ یہ کام نہ کریں اب مثلاً یہ عادت ڈالنی ہے تو اس کے لیے جو اگلا اصول میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے پلاننگ کا ہر عادت اختیار کرنے کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی تو. مثلاً کیسے پلاننگ کریں گے قرآن پڑھنے کے لیے کیا پلاننگ ہوگی آپ کی ٹھیک um, ہے ویری گڈ آئیڈیا قرآن مجید کو آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے نشان لگا کے رکھنا ہے کہ جہاں آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ آپ جو مسئلے سے اٹھے تو آپ فوراً اس کو اٹھا لیں ٹھیک ہے اس کی پلاننگ میں یہ بھی ہے کہ صبح میری روٹین میں یہ اور یہ کام لازم ہے مثلا اگر آپ کے بچے چھوٹے تو آپ نے ان کو بھی تیار کرنا ہے اور اگر آپ کے بچے چھوٹے نہیں آپ کی اپنی صرف ذمہ داری ہے تو آپ کو اور طرح کا ٹائم چاہیے ہوگا تو ہر شخص کے حالات کے مختلف ہونے کے ساتھ اس کی پلاننگ فرق ہوگی ٹارگیٹ ایک ہے گول مقرر کیا ہوا آپ نے عادت سامنے رکھی ہوئی کہ یہ اختیار کرنی ہے لیکن پلاننگ ہر ایک کی فرق ہوگی جس میں سے انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اتنا ٹائم ارلی سونا ہوگا تاکہ پھر ارلی جا کر صبح قرآن مجید پڑھ سکیں ورنہ نہیں پڑھ سکیں گے بالکل یعنی جگہ فکس کرنا ٹائم فکس کرنا جس چیز کو کرنا ہے اس کی جگہ فکس کرنا جیسٹ تو وہ کسی اور وقت میں پورا بھی کر لیں ٹھیک ہے اور جی الرٹ الارم اسٹیمولس کچھ نہ کچھ یاد دہانی کا طریقہ اختیار کرنا چاہے کوئی انسان آپ کو یاد دلا دے یا خود ہوں بالکل ماحول کو صحت مند بنانا وہ تو ایک ساتھ ساتھ عمل جاری ہی رہے گا کیونکہ جب اور کوئی کر رہا ہو نا تو ہمیں اپنا یاد نہ صرف اس کو دیکھ کے یاد آتا او oh, مجھے بھی کرنا تھا جی پلاننگ میں کیا کیا انوالو ہوتا ہے اس وقت صرف ہم پلاننگ پہ بات کریں پلاننگ میں کیا کیا انوالو ہوتا ہے ٹائم جگہ استاذ جیسے بیبی اسٹیپس لیں جیسے یہ ہوتا ہے کہ ایک پریشر بھی ہوتا ہے کہ اچھا وہ آنٹی پورا فجر میں پڑ لیتی ہیں فلانا آدھا پڑھ لیتا ہے تو اس پریشر کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے میں نے اسی طرح آدت ڈالی تھی کہ میں کہتی تھی کہ اچھا میں تین آیتوں سے شروع کروں اور وہ پھر مجھے ہوتا تھا کہ اچھا تین آیتیں ہی نا دو منٹ لگیں گے لیکن میں تین سے ایک رک ایک سے دو تو بیبی سٹیپس لیں کیونکہ کہ ڈالنے کے لیے جتنا گریجل چلیں گے ہوتا ایزی ہوگا ٹھیک ہے پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس کو روٹین بنانا جو ہے وہ بھی آدت کو پختہ کرنے کے لیے ضروری ہے یعنی اس کی منصوبہ بندی بھی کرنا صرف پریکٹس نہیں بلکہ پرفیکٹ پریکٹس یعنی روٹین کے لیے کیا ضروری ہے پرفیکٹ پریکٹس تسلسل کے ساتھ کام کرنا پھر مختلف اسٹریٹجیز جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اسٹریٹجیز بنانا جس میں ریمائنڈرز ہیں الرٹ ہیں یا دہانیاں ہیں مختلف چیزوں کے ذریعے موٹیویٹیڈ ہونا اچھا یہ جو پلانرز ہے نا ایک تو ہے کسی ایک خاص عادت کے بارے میں پلاننگ بنانا اور ایک یہ ہے کہ کچھ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کر کے ان سب کے آگے تھوڑا تھوڑا پلان کر لینا مثلاً ٹارگیٹس میں کیا ہو سکتا ہے ان آگے بک میں بھی کچھ چیزیں آئیں گی جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ فرائض سے متعلق کیا کیا کام آپ کو کرنے ہیں وہ آپ کے ٹارگیٹس ہیں ان کی پلاننگ آپ نے کرنی پھر آپ دیکھیے کہ فیملی سے متعلق آپ کی ذمہ کیا کچھ اگر آپ کے ساتھ والدہ ہیں تو ان کی کیا ذمہ داری ہے آپ پر ان کو کھانا کھلانا ہے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کی کیا ذمے داری ہے اگر آپ کے شوہر ہیں ان کے نسبت سے آپ کے کی اوپر کیا ذمہ داری ہے آپ کے نیبرز ہیں تو ریلیشن شپ یا فیملی جو ہے اس کے متعلق کرنے کے سارے کام لکھ لیجیے اسی طرح فائنینسیز ہیں آپ کے ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ابھی آپ اگر ارن نہیں کرتے اگر آپ کرتے ہو یا کسی بزنس میں ہو تو پھر آپ کی ایک طریقے کی چیزیں ہوگی پھر آپ کے حوالے سے صرف صدقات وغیرہ ہو سکتے ہیں ماہانہ آپ کا جو خرچ آپ کو ملتا ہے مثلا گھر والے آپ کو کوئی جیب خرچ دیتے ہیں تو آپ کو پوری طرح پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس میں سے کیا کیا کرنا ہے اپنی ذات پہ کیا خرچ کرنا ہے رشتہ داروں کو کیا دینا ہے غریبوں کو کیا دینا ہے صدقہ کہاں کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچ کے ابھی تو ہم بچے ہیں ابھی تو ہم طالب علم ہیں ابھی تو ہم کماتے نہیں ہیں تو جو ان کے پاس ہوتا ہے اس کی کوئی منی مینجمنٹ نہیں کرنا جانتے تو مال سے متعلق امور جو ہیں ان کو بھی آپ لکھ کر رکھے ٹھیک ہے ایک مہینے میں مجھے کتنا خرچ کرنا ہے اپنے لیے کیا کیا کرنا ہے اور دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے کیونکہ قرآن پاک کا جب آپ حکم پڑھتے ہیں کہ یسلونا کا ماضا یون تو اللہ تعالی فرماتے فلیل والدینی ولاق ربینا ولیطامہ ول وغیرہ وغیرہ تو اب آپ کو بھی اپنا جائزہ تو لیں کہ کیا آپ نے ان سب کے لیے کچھ کیا آپ کہیں گے نہیں میں تو خود ہی سب سے زیادہ ضرورت مندوں بھلے میں ضرورت مند دوں پھر بھی صدقے کی عادت ڈالے کچھ نہ کچھ اس میں سے آپ نکالیں کچھ نہ کچھ دوسروں پر خرچ کریں تو یہ آپ کے کیا ہو جائیں گے مختلف آپ کے گولز ہو جائیں گے ٹارگیٹس ہو جائیں گے پھر ان کے لیے منصوبہ بندی کیا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو مجھے یہ یہ ادائیگی کر دینی ہے دوسری تاریخ کو مجھے یہ کرنے مہینے کے مڈ میں مجھے یہ کرنا ہے فلاں وقت میں یہ کرنا ہے تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کی لکھی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ پھر مس نہیں ہوں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی ہیبٹس جو اپنی ذات سے متعلق ہیں جیسے اچھے اخلاق اچھی روٹین اچھی تعلیم ان چیزوں سے متعلق چیزیں تو یہ بھی ساری آپ نے اپنے اس میں لکھ لینی ہیں ٹھیک ہے تو مختلف جو آپ نے کام کرنے ہیں ان کو کس طرح لکھیں گے کون کون سی چیزیں لکھیں گے ذات سے شروع کر لیں کہ اپنے اندر کیا کیا پیدا کرنا ہے آپ نے کیا لینا کیا چھوڑنا ہے فیملی فرسٹ کریبی دائرہ پھر اس کے بعد تعلیم یا جاب دیگر ریلیشن شپ دین کی خدمت کیونکہ دین کی خدمت بھی تو ہمارے اوپر ایک لازم چیز ہے نا تو اس میں آپ کس طریقے سے جانا چاہتے ہیں کیا آپ تعلیم کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سوشل ویلفیئر کے ذریعے کس قسم کے یہ کون سا روٹ آپ کو لینا ہے کون سا طریقہ کار آپ نے اختیار کرنا ہے اور اس کی پھر آپ کو پریپریشن کرنی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کو اپنا جو تسلسل ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے جائزہ لیتے رہنا ہے اپنے آپ کو واچ کرنا ہے کیونکہ بعض کا ایک چیز کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں بعض زندگی میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں آج آپ طالب علم میں کل آپ ٹیچر ہیں جب آپ ٹیچر ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کی روٹین طالب علموں سے مختلف ہوگی اگرچہ آپ تب بھی طالب علم ہوتے ہیں اسی طرح آج آپ طالب علم میں کل آپ ڈاکٹر بن کے کہیں کام کر رہے ہیں تو کیا آپ کی روٹین یہی ہوگی جو آج ہے یہ نہیں ہوگی بدل جائے گی حالات بدل جائے گے وسائل بدل جائیں گے مددگار کبھی زیادہ ہو جائیں گے کبھی کم ہو جائیں گے یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کبھی آپ دیکھیں کہ گھر میں بہت سارے ہیلپرس ہیں اور کبھی سب چھٹّی پہ چلے گئے قائم رہ سکتے ہیں جو مددگاروں کی موجودگی میں گے تو ایمرجنسی کے لیے چینجز اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ کس طرح تبدیل ہونا ہے یہ بھی بہت جاننا ضروری ہے ورنہ بہت سے لوگ اس کو مینج نہیں کر پاتے اور وہاں جا گرتے ہیں کہتے ہیں جب تک حالات اچھے تھے سب کیا اب حالات وہ نہیں رہے اس لیے ہم مجبور ہو گئے اور اپنے اوپر ترس کھانا شروع کر دیتے اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں مثلا شوہر کم آتا تھا ابھی بیوی اپنی مرضی سے بہت کچھ خرچ کر لیتی تھی شوہر کی جاب چلی گئی اب کیا ہوگا کیا وہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور فرسٹریشن شروع ہو جائے گی اب کیا وہی عادتیں جو پہلے کی تھی کہ آپ بہت سا صدقہ کا خیرات کر لیا کرتے تھے اب آپ کے ہسبینڈ کے پاس جاب نہیں آپ انہیں کہتے نہیں نہیں بنے نے صدقہ کرنا مجھے جتنے پیسے چاہیے اب وہ دے نہیں سکتے تو آپ کیا اس وقت مایوس اور پریشان کریں گے مثلا ہسبینڈ ایک بڑے شہر میں پوسٹ تھے اس کے بعد ان کی اور جگہ پر پوسٹنگ ہوگی جہاں آپ سمجھ دیں کہ آپ کی گروتھ کے کوئی چانسز نہیں ہیں اب آپ کیا کریں گے آپ وہی پرانی آدتوں پہ چلیں گے نہیں اب آپ کو تبدیلی لانی پڑے گی کچھ چیزوں میں تو چینج مینجمنٹ بھی آنا چاہیے ورنہ زندگی پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی کس کس چیز میں چینج آتا ہے بتائیے ذرا سوچیے ہیلتھ میں چینج آتا ہے اور ایج کل یومن ہوا فیشان ذمہ داری ریسپونسبلٹیز رولز اور کس میں چینج آتا ہے ریلیشن شپس میں کمی بیشی انوائرنمنٹ موسم کا بدلنا اور ریسورسز ہمیشہ ایک جیسی نیمتے نہیں ہوتی اور سوچ, سوچ میں یس yes. قرآن پڑھنے سے پہلے اور بعد میں سوچ ایک نہیں رہتی پرائرٹیز بدلتی ہیں نا हم. اور ایموشنز میں یس کمپین شپ دوستی ماحول نیبرز ان سب کی بھی لسٹ بنا لیجئے مجھے کن کن چینجز کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور پھر حالات چینج کے ساتھ مجھے کس طرح اپنے آپ کو چینج کرنا تاکہ میں پروڈکٹیو رہا کئی لوگ مطلب کیا لیتے ہیں ریجڈ ہو جانا بس یہی کرنا ہے اب بس بچے نہیں یہ شادی نہیں ہوئی آپ ایک سے پارہ روز پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے عادت بنا لی اب آپ کی شادی ہوگی شوہر صبح سو کے نہیں اٹھتے ان کو نماز کی بھی عادت نہیں وہ یہ پسند بھی نہیں کرتے کہ آپ نماز کے لیے اٹھیں اب کیا کریں گے کیا آپ یہ جسٹیفائی کر لیں گے کہ اب عموماً ہوتا کیا ہے جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جھگڑوں کے علاوہ کیا ہوتا ہے یا آپ ان کو چینج کر لیتے ہیں یا خود چینج ہو جاتے ہیں کیا کرنا ہے خود کو جو اچھا اس کے مطابق کچھ آتے یہ نہیں آپ ہی کہ اچھی ہے ساری ادھر بھی اچھائی ہے کچھ وہاں بھی اچھا ہے اس کے مطابق خود کو چینج کر لینا اور جو اپنے میں اچھا ہے اس کے مطابق دوسروں کو چینج کرنا ہے یہ سب کیوں کر رہے ہیں پھر سوچیے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرا جینا کس کے لیے ہے اللہ رب العالمین کے لیے اور یاد رکھیے اگر بےکار جیے تو اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بےکاری یا فضول کام لے کے جائیں گے وہ اٹھا کے پھینک دیں گے مجھے چاہیے نہیں تم میں نے اس لیے سب کچھ دیا تھا کہ تم یہ کر بہانہ کوئی بھی نہیں چلے گا جو فرض ہے وہ فرض ہے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے کرنا آپ ہی کو ہے کسی اور نے آپ کے لیے نہیں کرنا ٹھیک ہے اب آپ کو اپنے لیے کچھ تحریری کام کرنے ریٹن کام کرنے نیکسٹ ہوم ورک آپ کا کیا ہوگا کیا کہا ابھی میں نے کیا کیا بنانا ہے لسٹ بنانی ہے کاموں کی اس میں آپ اگر مختلف ہیڈنگز رکھ لیں نا ٹھیک ہے ہیڈنگ رکھ لیں ذات ذات میں صحت بھی آ جائے گی ٹھیک ہے خاندان اس میں آپ کے ریلیشن شپ بھی آ جائیں گے یعنی خاندان والوں کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ بھی ورک. ورک سے مراد اس وقت آپ طالب علم کی حیثیت سے دیکھیے اپنے آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی چیز دین کی خدمت یا سوشل ورک دین کی خدمت ابلیخ خدمت خلق ہم؟ اور یعنی کون سے مین ایریاز ہیں جن میں آپ کو کام کرنا ہے کن کن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اسپینڈنگ ارنگ فائننسیز میں آ جائے گی عمر اور جوانی اور جسم یہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں آ جائے گا علم جو ہے وہ ورک میں آ جائے گا دین کی خدمت بھی ورک میں آ جاتی ہے سی بی سی کے لے کر دیکھا جائے تو میں بہت سارے ہیڈنگز اس لیے نہیں بنوا رہی کہ پھر وہ آپ بہت پھیل جائیں گے چند مین ٹارگٹس رکھیے پھر اس کے نیچے سب ٹارگٹس ٹھیک ہے نماز روزہ یہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں آ رہا ہے نا عبادات آپ کی اسی میں آ رہی ہے اس میں آپ کے پھر انشاءاللہ میں آگے ڈیٹیل بھی تھوڑی سی لاؤں گی کہ جس میں آپ کا انر جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے آپ کی روحانیت کی آپ کی اسپرچولیٹی کی آپ کی ایمان کی آپ کے تقوی کی آپ کے توقل کی ٹھیک ہے وہ چیزیں پھر بیرونی طور پر آپ کی جسمانی صحت جذباتی صحت باقی تمام چیزیں جو آپ کی ذات سے متعلق ہیں یہ آگے کے چیپٹر میں بھی کچھ چیزیں آئیں گی کچھ میں مزید ایڈ کر دوں گی آپ کو ٹھیک ہے اگر آپ کا ذہن واضح نہیں ہوا اس معاملے میں تو کوئی سوال آپ کرنا چاہیے کوئی ایڈ کرنا چاہیے کچھ جی آفرمائی جی آپ اس طرح کر لیجئے چار پانچ کارڈز لے لیجئے چار پانچ پیجز لے لیجئے ہر ایک اوپر مین ٹائٹل لکھ لیجئے اور اس کے نیچے جو دماغ میں آتا ہے اپنی ایکسرسائز کیجئے ٹھیک ہے کہ اس ایریا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جہاں میں نے اچھی چیزیں اپنانی ہیں اور اس میں جو میری بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں وہ چھوڑنی ہیں مثلا سر ہیں اب تھوڑی سی ایکسرسائز یہی کر لیتے ہیں یہ بتائیے کہ فائنینسیز میں آپ کو کوئی بری آدت پڑی ہوئی ہے بتائیے آپ خود بتائیے اگر والنٹیئر کر سکتے فضول خرچی کس چیز پر فضول خرچی کپڑوں پر یس ٹھیک ہے اس کا علاج کیا ہوگا کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے کم پیسے لے کر جائیں اور جانے سے پہلے کیا کریں جانے سے پہلے اپنی وارڈروب کھولیں اور آپ ذرا کپڑے گنے اور پھر آپ ہفتے کے دن گنے پھر سال کے مہینے گنے پھر آپ دیکھیں کہ یہ میرے پاس بس سات جوڑے ہیں فار اگزامپل ہر روز میں ایک جوڑا پہنوں تو ایک جوڑے کو ہفتے میں صرف ایک دفعہ مہینے میں چار دفعہ سال میں کتنی دفعہ ہر سیزن میں تو صرف چار مہینے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو چار مہینوں میں سولہ دفعہ کون سا کپڑا جو سولہ دفعہ پہن کے پھٹ جائے گا اس کا نام بتائیے مجھے مجھ سے تو نہیں پھٹتے جب تک وہ پھٹے نہیں اور بنانے کے جواز کیا ہے دل کا پہلانا کیا وہ پیسے کہیں اور نہیں خرچ کر سکتے جی لباسوں تو ہر زمانے میں ہر دور میں چلتا رہتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ جیسا لوگ پہنے آنکھیں بند کر کے ویسا پہنے چاہے وہ حیا کے تقاضے پا مال کرے چاہے وہ کسی بھی قیمت کا ہو اس عادت کو بھی تو تبدیل کرنا ہوگا نا کیونکہ ان نسلاتی و نسکی و محیا و مماتی لاہ رب العالمیل عالمی کیونکہ ہم جی رہے ہیں عالمین کے لیے دنیا والوں کے لیے جی جی ہاں اگر ریپلیس کرنا ہی ہے تو پچھلے کو نکالیں بھرتے نہ جائیں اچھا یہ تو تھی صرف لباس کی فضول خرچی اگر اس عادت کو بدلنا ہے تو پھر کون سی ایکسرسائز کریں گے وہی فائدہ نقصان والی فائدے کیا ہے نقصان کیا ہے سب سے بڑا فائدہ کسی بھی کام کے کرنے کا کیا ہوتا ہے کیا آپ لینا چاہتے ہیں اس سے سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ٹھیک ہے نا کچھ بھی کرتے ہوئے آپ سوچے کیا اس سے اللہ راضی ہوگا مجھے کیا ملے گا اور اسی طرح چھوڑتے وقت بھی کہ اگر میں یہ چیز چھوڑ دوں تو مجھے کیا ملے گا اللہ کی رضا ملے گی یا نہیں ملے گی یہ چیز ایک بہت بڑا محرک ہوگی آپ کو فیصلہ کرانے کے لیے اس کے علاوہ کہاں کا فضول خرچی کرتے وہ سب آپ اسی پیٹرن پہ آپ کام کریں گے ٹھیک ہے تو فائنانسز کے نیچے آپ دیکھیں اچھی آدت بری آدات ریلیشن شپ میں دیکھیں اچھی آدات بری آداد، ٹھیک ہے اسی طرح عبادات میں اچھی آدات بری آدات اور اچھی آدات بری آدات تو پھر اچھی کو آپ نے کائم کیسے رکھنا ہے بری کو آپ نے نکالنا کیسے بہت مشکل کام تھوڑا وقت لگے گا لیکن آپ کی زندگی اتنی انشاء اللہ منظم ہو جائے گی کہ آپ کو اس کا زبردست ریوارڈ ملے گا بتائیں گے وہ ریوارڈ کیا ہے دنیا میں سیلف سیٹسفیکشن نفس مطمئنہ ساری دنیا آپ کے خلاف باتیں کریں آپ کے اندر کا وہ اطمینان کوئی آپ کو بخیل کہے کوئی آپ کو فضول خرچ کہے کوئی آپ کو کچھ کہ آپ شیکی نہیں ہوتے کیوں آپ کو پتہ ہے آپ کون ہیں یہ سیلف اویئرنیس ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی بری آتے کیا ہے اور آپ مسلسل کوشش میں کہ آپ نے اچھی کرنی ہے آپ کو پتا آپ کی اچھی آتے کون سی ہیں اور آپ کسی کو دکھانے کے لیے وہ نہیں اختیار کیے ہوئے یہ اس کا ریوارڈ ہے کہ موت کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا یہ ائیر تو ہن نفس <مطمئنہ> المتمنا آپ کو پتا ہے آپ نے کسی کا مال چرایا نہیں آپ کو پتا ہے آپ نے غصب نہیں کیا آپ نے کوئی حرام سے نہیں کمایا آپ حرام جگہوں پہ نہیں لگا رہے لوگ آپ کو کچھ بھی سمجھیں لیکن آپ کو پتا آپ کا ضمیر مطمئن ہے آپ کیا کرتے کسی کو نہیں پتا آپ اللہ کی راہ میں کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ آپ کیا کر رہے ہیں اگر کوئی آپ کو یہ کہہ بھی دے کہ تم کیا کر رہے تم نے تو اللہ کے راستے میں کچھ کیا ہی نہیں تو آپ اس جملے سے فلیئر اپ کا تن نہیں ہوں گے ہوگے آپ کو پتا آپ کیا کر رہے ہیں کوئی آپ کو تانا دے دے آپ تو کبھی کسی کے کام ہی نہیں آتے تو کیا ہوگا آپ کو اس وقت کیا ہوگا بتائیے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا بہت مطمئن ہوگے مجھے پتا ہے میری فیملی میں کیوںکہ زیادہ لوگ ریلیجیس نہیں ہیں हुँ. تو میرا الدا نا مطلب آنا یہاں پہ ایک کوشچن مارک کی طرح ہے تو میں جب گھر میں کچھ بتاتی رہتی ہوں تو کافی کوششن اٹھتے رہتے ہاں ہاں خود میں عمل دیکھو ان آل دیٹ تو وہ ہے اللہ تعالی جانتا ہے کہ مجھ میں کیا عمل ہے یعنی تو کل بھابی نے بڑے ٹاؤنٹنگ انداز میں مجھ سے پوچھا کہ یہ جو اتنے ٹائم سے تم جا رہی ہو الدا کیا سیکھا گیا ہے تم نے وائدے ہوئے تم نے پڑھا گیا کیونکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا تو بیسکلی میں یہاں پہ اس لیے آئی تھی نا تو وہ مجھے پوچھنی کہ آ گئی ہے ریڈنگ میں کیا سیکھا ہے تو میں چپ ہو گئی نا تو ایک دم میں نے خود سے کوششن کیا نا کہ میں نے کیا سیکھا ہے تو میرے پاس اس وقت بہت پٹر پٹر جواب آ رہے تھے نا ان کو دینے کے لیے کیونکہ اور بہت ساری ایسی باتیں جو تو وہ دس پندرہ چیزیں آئی میرے دماغ میں نا کہ بولو بولو فورن سے مجھے یاد آیا کہ کیا سیکھا ہے دس از دا ٹائم دا یو ہیو ٹو پرو کہ کیا سیکھا ہے تو میں نے کہا کہ الحمدللہ للہ آئی کین ریڈ قرآن تو کہتے ہیں بس کتابی شداب نہیں پاس کی یا کچھ تو میں چپ ہو گئی اب مجھے سمجھنا ہے کہ میں ان کو کیا بولوں نا تو میرے دل نے مجھے بولا نا کہ ابھی کچھ نہ بولو تو یہ تم نے سیکھا ہے یس yes. یہی سیکھا ہے کہ جب بہت کچھ کہہ سکتے ہو تو اللہ کے لیے خاموشی اختیار کر لی جائے کیونکہ اس کو کانفیڈینس کہتے ہیں لیکن لوگوں نے کانفیڈینس کو مانا کیا بنا رکھا ہے بدتمیزی کرنا کہ آپ بہت کانفیڈینٹ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو چپ کرا دیں تو یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے ایک چیز جس کی آپ پلانر میں دیکھیں گے اپنی अगर کے اگر آپ کو تھوڑا बनाने میں گراف بنانے کا اوپر جا رہی ایکٹیویٹی نیچے آ رہی ہے کہاں لو ہوئے ہیں کہاں سلو ہوئے اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا آپ کو اپنے پروگرس کو خود مانیٹر کرنا ہے ویسے تو آپ کو پتا نا یہ شہد ہل مقرر کون ہے وہ مقرب فرشتے آپ کی ایکٹیویٹی کو واچ کرتے رہتے ہیں کہ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اپنے آپ کو واچ کرتے رہیں اگر نیچے جا رہے تو واپس فوراً نہیں مجھے یہ عادت تھی یہ کیا ہوا کم کیوں ہو گئی ختم کیوں ہو گئی آپ نے ایک عادت بنائی پھر اس میں بہتری آئی یا اس میں کمی آ گئی تو اس کی ریویو آپ نے خوشو و خزو پہ پڑھا آپ نے کوشش کی اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں. یہ بھی آپ نے جائزہ جو ہے اپنا خود لینا ہے یہ اپنی اصلاح کا پروگرام ان شاء اللہ آپ اختیار کریں گے ایک بہت بڑا محرک بہت بڑی موٹیویشن جو اس سارے کام کے کرنے کے لیے ملتی ہے وہ ایک حدیث ہے ابو داود کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے میں جنت کے وسط میں گھر کا ضامن ہوں جو مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو اپنے اخلاق درست کر لے یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو سارا معاملہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں یعنی جب اس کو پڑھتے تو سوچتے کچھ مشکل ہے ہی نہیں کچھ مشکل نہیں اتنا بڑا ریوارڈ اعلیٰ ترین مقام پہ انسان پہنچ جائے اور اللہ کے رسول صلی پر مارے میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ملے گا تو میں تو کوئی عادت چھوڑنا مشکل نہیں جو بری ہے اور کوئی اچھی عادت اختیار کرنا پھر مشکل نہیں کیوں کہ لا سی له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ <الْمُسْلِمِينَ> ان سب چیزوں کے ٹاپ پر ٹاپنگ جس سے کرتے ہیں وہ دعا ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی نے اپنا ایکسپیرئنس بھی لکھا ہے کہ میں اپنا ایک تجربہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتی ہوں یا اچھی عادت کو اپنانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے کثرت سے دعا کرتی ہوں مثلاً جب خواہشات تنگ کرتی ہیں تو یہ دعا پڑھتی ہوں اللہ مکن عنی لی فی و بارک کل وقلفیہ کلائے بخیر اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے کنات اور برکت عطا کر یعنی مجھے سیٹسفائی کر دے اور رزق میں ساری چیزیں آ جاتی نا جو چاہتے ہیں ہمیں ملے اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدل بھلائی کے ساتھ عطا فرما یعنی جو میرے پاس نہیں ہے یا غائب ہو گیا یا چلا گیا تو بہتر عطا کر دے اور یہ دعا اللہ وجعلنی شکورن وجعلنی فی صبوری صغیرا وی آنا الناس کبیرا اے اللہ مجھے بہت شکر کرنے والا بہت صبر کرنے والا بنا دے مجھے میری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے اور کہتی ہیں کہ ایک اور تصویر جس نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ ہے جب لوگوں کی باتیں بہت تنگ کریں یہ شیطان بار بار ان کی باتیں یاد دلا کر پریشان کرے تو یا المغنی اے بے پرواہ کرنے والے اس نام سے اللہ کو کسر سے پکارے کہ اللہ مجھے لوگوں سے بے پرواہ کر دے کیونکہ ان کی باتیں کا ہرٹ کرتی ہیں اور انسان اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے اور ہم کس طرح لوگوں کے لیے جی سکتے ہیں ہماری زندگی اللہ نے بنائی اپنے لیے تو ہم لوگوں کے لیے کیسے جیے وہ چاہتے ہم ایسا پہنے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں وہ کہتے ہم اس طرح بیٹھیں اس طرح اٹھے یہ کرے وہ کریں کیا غلامی ہے تو اس سے بے پرواہی کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ کریں اپنے رب کے لیے کریں اور اسی کو پکارے گیا اللہ لوگوں کے خوف اور لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کی تنقیدیں ان سب سے بے پرواہ کر دے تو یا مغنی یہ کسرت سے وہ پڑتی ہیں بہت اچھی ٹپ تھی اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی ایک تو لوگوں نے کچھ بری عادت کا برا انجام بھی بتایا ہوا تھا ایک خاتون کو کچے چاول کھانے کی عادت تھی اور وہ کھاتی رہتی بیمار پڑی ڈاکٹر کے پاس گئی تو گردے فیل ہو چکے تھے چند ہی دن میں ڈیتھ ہو گئی تو یہ نقصان بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ بعض بری عادتیں مثلا میٹھا کھانے کی عادت پڑ گئی ہے کچھ مخصوص قسم کی بری عادتیں جو ہمارے مسلسل عمل کا گراف ڈراپ کرتی ہیں اور ہمیں پتا ہے ہمارا ضمیر ہمیں پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بری عادت ہے یہ چھوڑ دو یہ گناہ ہے یہ حرام ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں چھوڑ رہے تو کیا کرنا ہے جی آپ ہوں بالکل hmm. صرف یہ نہیں کہ ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی نہیں جینا بلکہ یہ بھی سوچنا کہ ہمیں لوگوں سے ریونج لینے اور لوگوں کے ساتھ انتقامی برتاؤ اور ہر وقت لوگوں کو جسے کہتے ہیں نا فکس کرنے کی سوچنا اس میں بھی نہیں رہنا سب سے پہلے کس کو فکس کرنا ہے اپنے آپ کو کرنا ہے جی آپ کچھ کہنا چاہیے کوشچن ہڈ یہ ایک اور انہوں نے کلاسفیکیشن کی ہے کہ اچھی بری عادتیں جو ہماری ہوتی ہیں اس میں کچھ وہ ہیں جو ہمارے سوچ سے متعلق ہیں کچھ گفتگو سے متعلق ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ایکشن سے متعلق ہے اور کچھ وہ بھی ہوتی ہیں جو ہماری دوسروں کے ساتھ معاملات پر بیسڈ ہوتی ہیں تو اس طرح بھی آپ ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں بیسیکلی جو ہمارے ایٹیٹیوڈ ہمارے اخلاق معاملہ یہ سارے ہماری آدادی کا مجموعہ ہوتے ہیں ایک ہی چیز ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے سبحان کا اللہ کا الا انت اللہ واتوب اتوب السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ